الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونؤمن به ونتبكر عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نغلله ومن يغلل فلا هادي الله ونشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك لا ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين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 مداعيا إلى الله بإذنه بسرى جميرا مبشر المؤمنين بأن لهم من الله فعلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتبكل على الله ما كتاب الله بكيلا إنا أرسلناك شاهدا ومباشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوقعوا وتسبحوا بكرة تطبيلا وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ فَرْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا رَهَبَ عَلَيْهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بعد میں بات ذہن سے نکل نہ جائے ابھی یہ دعا کر لیں کہ یہ آیات جو پڑی ہیں ان میں سے سب سے آخری آیت کا سب سے آخری جملہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اس کا مزداق بنا لیں بیان سے پہلے ایک ضروری مسئلہ سن لیں شب برآب کے موقع پر کئی دن پہلے ہی یہ جو پٹاخے شروع کر دیتے ہیں پٹاخے بجانا ویسے تو ابھی شب برات میں دو ہفتے باقی ہیں شب برات کا بیان اس میں مناسب رہے گا مگر پٹاکے تو پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں دوسرے علاقوں کا پتہ نہیں ہے یہاں سامنے کے لوگ تو بہت ترقی یافتہ ہیں ہمارے سامنے کے لوگ تقریباً دو دن ہو گئے ہیں یہاں پٹاخے شروع ہو گئے ہیں ابھی تو چاند نظر بھی نہیں آیا چاند سے دو تین دن پہلے پٹاخے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے پٹاخوں کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ ابھی سے اس پر خاص توجہ دی جائے شیعہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے ایمان مہدی شب براعت میں پیدا ہوئے ہیں ان کی مشہور کتاب تو فت العوام میں لکھا ہوا ہے ایک بات خیال میں رہے کہ میں یہاں جتنی باتیں کہتا ہوں اور ان میں کہیں شیعہ کا نام لیتا ہوں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 اس لیے وہ, وہ باتیں بتاتا ہوں جو اسلام میں نہیں ہے شیعہ مذہب کی باتیں ہیں اور مسلمانوں میں آ گئی ہے اب بھی یہی بتانا چاہتا ہوں میں اس پر رد نہیں کر رہا کہ شیعہ امام ماہدی کیوں, کیوں مانتے ہیں مانتے رہے ہمارا کیا یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ ان کے امام اس رات میں پیدا نہیں ہوئے ہوں نہ ہو ہمارا کیا ویسے اتنی بات تو ہے کہ خود ان کی کتابوں میں ہے کہ امام ماضی پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں چلیے اگر کبھی بھی بات کر دیتا ہوں تو انہی کی کرتا ہوں اپنی طرف سے تو کرتا نہیں ہوں انہی کے محلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی خیر یہ تو ایسی جملہ متارجہ آ کہ ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے خیر چلیے ہوئے یا نہیں ہوئے وہ جانے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس رات میں حلوے کھاتے ہیں پتاخے بجاتے ہیں آتش بازی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذام میں ان کے خیال میں ان کا مہدی اس رات میں پیدا ہوا ہے تو آپ بتائیں آپ کا کون سا مہادی پیدا ہوا تھا اس رات میں آپ لوگ کیوں کرتے ہیں آخر کوئی کام کسی خوشی میں کیا جاتا ہے تو ان کے لیے تو خوشی ہے کہ ان کے مام پیدا ہوئے تو آپ کے لیے آپ نے یہ مذہب شیعہ کی بات کیوں قبول کر لی ہے تو جب آپ شیعہ نہیں ہیں مسلمان ہیں تو شیعہ کے مذہب کی باتوں سے بچنے بچانے کی کوشش کریں دکاندار یہ سوچیں کہ ان کی بکری بہت زیادہ ہوتی ہوگی پٹاخوں میں بچے بہت خریدتے ہیں مگر یہ سوچیں کہ رزق تو اللہ کے کے ہاتھ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی سے رزق مت کمایا کرو کیسے مشکل حالات آ جائیں کتنی تاخیر ہو جائے تو بھی اللہ کی نافرمانی کر کے رزق مت کماؤ رزق کمانے کے گناہوں کے ذریعے ناجائز ذریعے آپ کے سامنے بہت ہوں اور حلال طریقے سے رزق میں تنگی ہو رہی ہے نہیں مل رہا ہے تو بھی فرمایا کہ حرام طریقہ مت اختیار کروا کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں ہو سکتی وہ تو اللہ کی اطاعت ہی سے ملے گی رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو ناجائز ذرا اختیار مت کرو کیونکہ خزانہ تو اللہ کے پاس ہے مالک تو وہ ہے کبھی ناجائز طریقے کے قریب بھی نہ جاؤ دکانداروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ چند پیسے کمانے کے لیے اپنی بکری میں اضافہ کرنے کے لیے کتنا بڑا عذاب لے رہے ہیں یہ جتنی کمائی پٹاخے بیچنے سے حاصل ہوگی سب حرام بالکل حرام ہے کھلی حرام جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ان دکانداروں کا بھی زیادہ قصور نہیں اس لیے کہ بتانے والے نہیں رہے میں yeah. نے بتایا تھا نا باہر انگلینڈ امریکہ کینیڈا میں لوگ آ کر دکھایا کرتے تھے دیکھ لیے آپ کے بیان سن کر ہم نے داڑھی رکھ لی آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ایسی نافرمانی کیوں کرتے رہتے ایسے بدبخت نہیں ہے کہ معلوم ہو جانے کے باوجود اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کرتے کسی نے بتایا نہیں آپ لوگ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں والا سوچی کبھی کسی نے بتایا کہ یہ شیعہ مظاہر ہے پٹاخے بتاتا ہی نہیں ہے تو صرف یہ دکاندار بھی بیچارے وہ سمجھتے کہ چلئے کمانے کا موقع ہے دوسرے بات یہ ہے کہ والدین بھی بہت احتیاط کریں اس زمانے میں بچوں کو پتاخوں کے لیے پیسے ہرگز نہ دیں ان کو سمجھائیں محبت سے سمجھائیں بچوں کو صحیح تعلیم اور ان کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے ان کو سمجھاتے نہیں ہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ گناہ ہے یہ تو شیعہ مذہب ہے وہ تو خوشی مناتے ہیں اپنے امام کی پیدائش میں مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو شیعہ والا کام نہیں کرنا چاہیے سمجھائیں بچوں کو پیسے نہ دیں غالباً گزشتہ سال کا قصہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھائیں کہ اس موقع پر پٹاخوں کے لیے بچوں کو پیسے نہ دیں اپنے اپنے محلے کے دکانداروں کو سمجھائیں کہ یہ حرام آمدنی اس میں شامل کر کے اپنے حلال آمدن میں حرام شامل کر کے سارا کچھ برباد نہ کریں غسل کلو میرا پولی بات ہی رسولوں کا ختم ہوتا ہے کہ حلال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو پیٹ میں اگر حلال نہیں ہوتا حرام ہوتا ہے تو اس سے اچھے عمل نہیں ہو پاتے وہ برے کام ہی کرے گا میں نے یہ بتایا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے میں جا کر دکانداروں کو سمجھائیں اور ابھی ایک دو دن پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ وہ دکاندار پٹاخے خرید کر کے لائیں نہیں وہ اسے تو لے آئے ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے کہ ابھی نہیں لائے ہوں گے اس لیے پہلے بیان کرنا اس مسئلے کا ضروری ہے گزشتہ سال جیسے میں نے بتایا تو ایک صاحب نے اپنے حالات میں لکھ کر دیا یا فون پر بتایا کہ میں نے یہاں سے اٹھنے کے بعد پچاس گھروں میں جا کر یاد ایسے پڑتا ہے بھائی اگر وہ سن رہے ہوں تو تازہ کروا دیں ایک سال کی بات ہے غالباً یہ بتایا کہ پچاس دکانوں پر یا پچاس گھروں میں جا جا کر یہ بات پہنچائی کہ یہ شیعہ مذہب کی بات ہے ایسے نہ کریں ایک ایک آدمی اگر پچاس پچاس دکانوں پر کہے گا تو آپ ماشاءاللہ کتنے ہیں ان سے سبقت کریں سبقت انہوں نے پچاس کو پہنچایا تو آپ سو کو پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمت عطا فرمائیں اور اس عمل کو صادقہ جاریہ جاریا بنائے دوسری بات یہ کہ مجھے اس کا شوق کبھی نہیں ہوا کہ میرا بیان سننے کو لوگ زیادہ آئیں کبھی مجھ سے کسی نے سونا بھی نہ ہوگا نہ کسی بڑی مجلس میں نہ کسی چھوٹی مجلس میں نہ کسی فرد سے کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لایا کرو لوگوں سے کہا کرو یا آنے کے لیے کبھی بھی عام مجلس میں تو کیا خاص مجلس میں نہیں کہا کبھی ایک فرد کو بھی کبھی نہیں کہا اس لیے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مجمان لگے مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ہو جہاں جہاں بھی کسی کو سہولت ہو اچھی مجلس اچھی باتیں اچھی صحبت جہاں ملے اس کو جہاں سہولت ہو جہاں مناسبت ہو وہاں جایا کریں مقصد تو ہدایت ہے کہ ہدایت مل جائے مگر بعض باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ یہاں کے سوا اور کہیں بتائی نہیں جاتی ہیں. اب یہی پٹاخے والا مسئلہ سن لیجئے راجب والا الاول والا ابائے کا شب بوات والا اور زکوٰۃ کے مسائل اللہ کرے کہ ہر دینی مجلس میں ان مسائل کا تذکرہ ہونے لگے مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے دوسری جگہوں پر یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی اور مجھے یہ دقت پیش آ رہی ہے کہ موقع پر جو جمعہ ہوتا ہے اس میں میں بیان کر دیتا ہوں اور اگلے روز ہفتے کے دن اتوار کے دن فون پر کوئی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مثلا یہ راجہ والی بات ہے تو وہ پوچھنا شروع کر دیا اس ہفتے میں کئی لوگوں نے پوچھا اس میں روزہ ہے یا نہیں اور یہ شب میں ہے یا نہیں شب میں پوچھنے والے تو بہت کم ہیں اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ یہی ہے تو کچھ روزے کا پوچھتے ہیں کچھ اور عبادت کا پوچھتے ہیں ٹیلی فون پر وقت تو ہوتا ہے صرف تین منٹ پھر بھی لوگوں کو باری نہیں آتی تین منٹ میں ٹائمر بچ جاتا ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے کا نقصان نہ ہو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی تین منٹ میں میں کیا سمجھاؤں ایک تو یہ کہ تین منٹ میں کیسے تفصیل سمجھا دوں بات ہوتی ہے تفصیل سے کہنے کی مختصر بات تو سمجھ میں آئے گی نہیں دوسری یہ کہ یہ تین منٹ ہی اگر میں نے آپ کو دے دیے تو یہ اگر آپ نے بیان سن لیا ہوتا یہ تین منٹ آپ کی بجائے اللہ کا کوئی اور بندہ دیتا کوئی ضروری مسئلہ پوچھتا تو آپ لوگ جو پوچھ رہے ہیں اس میں دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں اگر اس مجلس میں آ ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی بتایا کرتا ہوں کہ بیان ہو گیا ہے اس پر کیسے لے لے مختصر بات نہیں ہو سکے گی سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے زکوت کے مسائل پوچھتے ہیں تو وہ زکوت کے مسائل میں پورا بہشتی زیور آپ کو کیسے پڑھا دوں تین منٹ میں بہت گہرے اور بہت لمبے اور گہرے مسائل ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو میں لوگوں کو کھینچ کھینچ کر یہاں لانے کو نہیں کہتا مگر جہاں کوئی خاص خاص ایسے دن ہوتے ہیں ان میں کھینچ کھینچ کر لایا کرے الاول میں راجب میں شابان میں راج میں بائیس راجب سے پہلے شروع کر دیا کریں اور آخر راجب تک شابان میں شابان کی پہلی یا اس سے بھی ایک دو دن پہلے جیسے پٹاخے کے مسئلے سب لوگ سن لیں شروع کر کے شابان کا پورا مہینہ اس میں لوگوں کو لایا کریں اس میں ان کا بھی فائدہ ہے کہ بات تفصیل سے دلائل سے ذہن نشین ہو سکے گی میرا فائدہ ہے کہ وقت وجہ گا دراصل یہ میرا کیا فائدہ ہے؟ یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہے مجھے تو وقت لگانا ہی ہے وہی وہی مسائل پوچھتے رہیں گے فون پر جو عام بیان میں ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے اپنے اپنے جو نجی مسائل ہیں وہ رہ جائیں گے ان کا نقصان ہوگا اب شابان کے مہینے میں یہ پٹاخے ہو گئے شب برات کا بیان بھی ہوگا اور زکوۃ بھی لوگ بہت سے لوگ تو رجب سے شروع کر دیتے ہیں رمابان میں تو تقریباً سارے رمضان میں زکات نکالتے ہیں زکات کے مسائل کی بہت تفصیل ہے اور کچھ رمضان کی تمہید بھی اس کا موقع بھی یہی ہے شاہبان شابان میں نہیں ہوگا رمضان میں تو بیان کی چھٹی رہتی ہے پھر اکثر یوں ہوتا ہے کہ پہلے بیان نہیں ہو سکا رمضان گزر جاتا ہے بیان بعد بھی ہوتا رہتا ہے اکثر ایسے ہو جاتا ہے حالانکہ وہ بیان تو پہلے کرنا چاہیے رمضان کے بارے میں اس لیے رمضان کی ابتداء تک جتنے جمعہ آنے والے ہیں چار ہی ہوں گے تو ان میں کچھ لوگوں کو لے آیا کریں تاکہ جو باتیں خاص یہاں بتائی جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کانوں تک پہنچیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك لا فنشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسعده أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم مهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة مبالا وكل وللة في النار میں نے اس وقت شب بعد کی مناسبت سے دو حدیثیں پڑھی ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس مضمون کی مناسبہ سے کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ آیتیں ہی پڑھتا ہوں آج حدیثیں پڑھی ہیں بیان ان آیات کہ مضمون کا شروع ہو جاتا ہے مگر آیات کا ترجمہ رہ ہی جاتا ہے کسی بیان میں بھی ان آیتوں کا ترجمہ نہیں ہو پاتا آج خیال ہوا کہ ان حدیثوں کا ترجمہ پہلے کر دوں بیان بعد میں ہوگا ورنہ پھر حدیثوں کا ترجمہ رہ نہ جائے دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو بہت بچو, بہت بچو ہر نئی بات بے ہے ہر بیدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے گا جو اس میں نہیں وہ مردود ہے کی قباحت پر کبھی کبھی مفصل بیان ہوتا رہتا ہے کہ بیدات میں کتنی بڑی قباہت ہے بیدت کے قواہد کے بارے میں آج ایک مختصر سی بات وہ یہ کہ بیداری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اپنے دین کو اللہ کے دین کے مقابلے میں لا کر پھر اپنے دین کو ترجیح دیتا ہے کتنا بڑا مقابلہ ہوا دوسرے لفظوں میں یوں کہلیں کہ جو مسالہ اللہ تعالی نے نہیں نازل فرمایا علیہ السلام اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہیں پہنچایا تو یہ جو گھر بیٹھے ایسے مسئلے بنا لیتے ہیں تو ذرا ایک ایک مرحلے پر تھوڑا تھوڑا سوچتے جائیں مختصر مختصر بات بتاؤں گا تاکہ یاد رکھنا سوچنا آسان ہو جائے یا پہ ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اللہ اس مسئلے کا عیل نہیں تھا بیدا تی اپنے علم کو اللہ تعالی کے بلند سمجھتا ہے اللہ کو معلوم نہیں تھا اس کو پتا چل گیا یا بیداری کا خیال یہ ہے کہ جبریلا علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے راستے میں خیانت کی چھپا لیا آگے پہنچایا نہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا بےدوتی کا خیال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام لات اور رہے تھے درمیان میں شیطان نے حاملہ کر دیا شیطان نے پہنچانے نہیں دیا درمیان میں حملہ کر کے وہ شیطان لے گیا پھر اس شیطان نے آج کے بید پر اس کی بائی کر دی وہاں سے زبردستی چھین کر لے گیا یاد راشی کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کولم دیا تھا جبریل علیہ السلام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے پھر ماض اللہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر تک نہیں پہنچایا بتائیے اور بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے یہی بات ہوگی کہ وہ وہاں سے تو بات ہے نہیں تو ان لوگوں نے کہاں سے نکال لی لیبری رائے السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ذو امین وہ بڑی قوت والے ہیں بڑی قوت والے کوئی شیپان ان سے چھین نہیں سکتا اور امین بھی ہیں خیانت کریں اللہ تعالی کے دیوہ آکام پورے نہ پہنچائیں خیانت کریں ایسے بھی نہیں امین ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہ خیالات ایسے ایسے ہوں گے کہ گویا جبریلا علیہ السلام سے شیفان نے چھین لیا یہ جب جبریلا علیہ السلام نے خیانت کی اس لیے فرما دیا ہے کہ جبریلا علیہ السلام ذل قبو بہت قوت والے کوئی شیطان نہیں چھین سکتا اور امین بھی ہے امانت میں خیانت نہیں کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا غیب ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغی کی باتیں اپنے پاس دی ہیں تو آپ اس پر بخیل نہیں ہیں آگے امد کو نہ پہنچائیں اپنی پاس رہنے دیں بخل کریں بخیل نہیں ہیں اور جب اللہ تعالی کی طرف سے صاف صاف ایک قسم کی واحد بھی بلب کا رسال آتا ہے ہم جو حلق بھی دیتے ہیں آگے پہنچائیں پہنچائیں پہنچائیں اگر کوئی ایک حلق میں ایسے رہ گیا جو آپ نے آگے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی رسالت نہیں پہنچائی مجرم ٹھہریں گے اگر ایسے کریں گے تو زیادہ بات اسی پر نہ ہو جائے وقت اسی میں نہ صرف ہو جائے کہ بے داطی کتنا بڑا مجرم ہے کتنا بڑا وہ اپنے دین کو اللہ کے دین میں کے مقابلے میں لاتا ہے اپنے علم کو اللہ کے علم پر غالب سمجھتا ہے اپنے علم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سمجھتا ہے پھر بے کی قسمیں دو ہیں فی الحال ہری فتر آردن کے دو قسمیں ہیں ایک تو وہ کہ دین میں نئی باتیں پیدا کی مگر ان کا کسی دوسرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں اپنی پیدا کر لی اپنا مذہب بس کسی دوسرے مذہب سے تعلق نہیں دوسری بیداتیں وہ ہیں کہ اسلام کے خلاف جو دوسرے مذاہب ہیں مذاہب باقلہ کے مذہب ان کی باتیں لے لیں ایسی بیداتیں جن کا تعلق دوسرے مذاہب کے ساتھ ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ تو اسلام کے مخالف اور اسلام کے دشمنوں کی باتیں ہیں جو مسلمان لے لیں گے اب سنیے شب بغت کی بیدتیں تین کام مسلمانوں نے شیعہ مذہب سے لیے ہیں شب بغاعت میں پہلے بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ ان کی زیادہ زیادہ تبلیغ کریں یہ مواد کے مطابق ان کی کتابوں میں سر لکھا ہوا ہے کتاب کا حوالہ کسی کو یاد ہے نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے کبھی کبھی ایسے گمانا ہوتا ہے کہ میں بولتا تو یہ لوگ بلا دیتے ہیں اس لیے پوچھتا ہوں یاد ہے ماشا او کبھی لے کر چاہیں تو دیکھ بھی لیں شیعہ بازار کی بہت مشہور کتاب ہے توفات العرام بہت مشہور کتاب ہے بازار میں عام ملتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں ان کے امام مہدی پیدا ہوئے ہیں شیعہ کی مہدی وہ اس رات میں پیدا ہوئے ہیں لیے اکثرات کو مبارک سمجھ کر اس میں تین کام کرتے ہیں دو کام تو خوشی منانے کے امام پیدا ہوا تیسرا کام اپنی حاجات امام سے مانگنے کا کام کرتے ہیں خوشی کے کام تو یہ کرتے ہیں کہ ہلوے پکاتے کھاتے کھلاتے ہیں امام کی ولادت کی خوشی میں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں یہ خوشیاں مناتے ہیں دو کام تو خوشی کے مسلمانوں نے بھی شروع کر دیے دیکھا دیکھی یہ کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئیں حلوے کھانے کی باتیں اور پٹاخے چھوڑنے کی باتیں کہاں سے آئیں ہیں شی مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں اتنا گھسا ہوا اتنا جیسے میں نے پہلے کہا تھا آج کے مسلمان کا دل 99 فیصد شیعہ 99 فیصد کہا تھا یا 9999 ہزار نو ایسے 9999 آج کے مسلمان کا دل شیعہ ہے ارے بھائی گاڑی کے پچپن گاڑی غلط جگہ کیا ہے غلط جگہ پر نہ لگایا کریں سہی جگہ لگا کر جن صاحب کو ہٹا لے میں لگتا سر یقین جگی آپ ادھر کوئی چلے گیا تو سارا منہ تو آپ لوگوں کی گاڑی ہی خراب کر دے گی عجیب جیب ہارا کرتے پھر کہنا تو پڑتا ہے آپ کامل ڈرائیور کب بنیں گے پکے ڈرائیور اس پر میں نے یہ شعر کہا ہے پکے ڈرائیور کسی ڈرائیور کو دیکھتے جائیں جیسے جیسے وہ کرے آپ اس کا الاٹ کرتے جائیں بس آپ پکے ڈرائیور بن گیا آج کا ڈرائیور ہر کار اُلٹا کرتا ہے ڈرائیور میں ایک ایک چیز الٹی کرتا ہے تو آپ کسی بھی ڈرائیور کو دیکھتے جائیں یہ کیا کرتا ہے وہ جہاں گاڑی لگاتا ہے وہاں نہ لگائیں دوسری جگہ لگائیں وہ جہاں جا گاڑی تیز کرتے آپ آہستہ کریں جہاں وہ آہستہ کرتا ہے آپ تیز کرے وہ جدھر جی کی بتی جلاتا ہے یا آپ دوسری جلائے انڈیکیٹر اشارہ وہ ایک طرف کی جلاتے ہو تو آپ دوسری طرف کی جلائے بالکل پکے ڈرائیور بن جائے اس کی تفسیر پھر کبھی غالباً یومیہ مجھے بیان کی تھی یا جمعے کے دری بیان کی تھی کبھی یومیہ میں روزانہ کی مجلس میں ایک بار اس کی تفسیر بیان کی تھی ڈرائیور لوگ یا ڈرائیور بننا چاہتے ہوں یا جنہوں نے گاڑیاں پالی ہیں وہ کیسٹ لے کر سنیں ضرور سنیں یہ گاڑیاں رکھ تو لیتے ہیں مگر چلانا آتی نہیں ہے سیکھیں یہاں سے گاڑی چلانا کیسٹ لیں اور اس کے مطابق گاڑی کو رکھا کر یہ تینوں دو چیزیں جو ہیں وہ تو شیعہ لوگوں کی خوشی کی ہے پٹاخے اور حلوہ پوری تیسری بات یہ کہ رات میں اپنے امام مہدی سے حاجات مانگتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے امام مہدی سے مانگتے ہیں مانتے کیسے ہیں کہ پرچیاں لکھتے ہیں حسین ابن الرخ کے نام حسین ابن الرخ ان کے خیال کے مطابق ان کے مہدی کے تیسرے خلیفہ ہیں ان کے عقائدے کے مطابق جب امام مہدی غائب ہو گئے بار کچھ کچھ بعد خاص خاص لوگوں کو کچھ ان کا علم تھا کہ کہاں ہے وہ ان کو اپنا خلیفہ بنا دیتے تھے پھر وہ خلیفہ لوگوں کے کام کرتا تھا اللہ کی بجائے وہ خلیفہ کام کرتا تھا لوگوں کے لئے پہلا خلیفہ پھر جب وہ مرا تو دوسرا جب وہ مرا تو تیسرا تیسرے کا نام ہے حسین ابن پہلے اور دو کے نام پرچیاں نہیں بھیجتے تیسرے کے نام بھیجتے ہیں تو اس میں مسلحت جو ہے وہ عجیب ہے پہلے بتاتا رہتا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا تمہیدی باتیں مختصر ہوں تاکہ اصل کوئی بات رہ نہ جائے اس لیے کہ رات وہ ابھی آ ہی رہی ہے اگر اس میں بیان پورا نہیں ہوا تو بعد میں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہے بڑی خدمت کی بات پہلے خلیفے کے نام نہیں پرچی بھیجتے دوسرے کے نام نہیں بھیجتے تیسرے کے نام جا کر حسین بن گن راہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے جا کر دیکھا بھی ہے نینٹی جین جیٹی کیا کہتے ہیں نینٹی جیٹی اچھا نیٹی جیٹی اچھا اتنے سالوں میں مجھے نام بھی نہ آیا ہر شب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں پھر آپ بتاتے ہیں وہ پھر بھول جاتا ہوں یا بھلا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر دیر میں پھر ہوگا پھر نہیں آئے وہ اس کو غلط کہنے میں مزہ آتا ہے دراصل اس لیے میں اس کو की کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ ابھی تو سواری کہہ دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا تو چل جائے کہیں نیٹی نہ کہیں تلاش کرتے है نیٹی جیٹی یہی ہے نا سمندر کی کوئی شاخر کے واڑی کی طرف کو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو جا جا کر دیکھا ہے مردوں کا عورتوں کا بہت ہجوم ہوتا بہت ہجوم اور وہیں سے دفتر کھلا ہوا ہے جبریل کا تو وہ ان کو پرچے بھی وہیں سے دیتے ہیں وہاں سے پرچے لیتے ہیں اور پہلے سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا حسین ابن راہ ہماری حاجت جو ہے وہ امام مصر الامور امام مہدی جو مصرف الامور ہے سارا کچھ کرنا ورنہ اللہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے تو سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو امام تک ہماری بات یہ پہنچا دے حسین ابن راہ کو کہتے ہیں بس مندر میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں وہ سمندر کے اندر کہیں ہے تو وہ وہاں سے قارم اللہ میں پہنچا دے گا بہت پرچیاں ڈالتے ہیں یہ تو بات ہوگی ان کی حاجات پہ کرنے کی میرے خیال میں کوئی مسلمان شاید ایسے تو نہیں کرتا ہوگا اور کچھ بعید بھی نہیں کہ کر لیتے ہو کہ چلیے ایسے ہی حاجت پوری ہو جائے خوشی کے دو کام خوشی منانے کے حلبے پکانے کھانے کے اور پٹاخے بجانے کے یہ کام تو مسلمان بہت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں پھر تاکید کر دوں کہ دکانداروں کو بھی سمجھائیں کہ یہ پٹاخے بیچنے کی آمدنی خالص حرام ہے یہ حرام ملا کر اپنی ساری دوسری جو حلال آمدن ہے اس پر بھی کیوں ببال لا رہے ہیں کیوں اللہ کے کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں دکانداروں کو سمجھائیں گھروں پر جا جا کر اپنے محلے میں سمجھائیں بچوں کو پیسے ایسے موقع پر نہ دیں والدین بچوں کو سمجھائیں جہاں آپ کسی بچے کو دیکھیں تو اس کو سمجھائیں سمجھانے کی کوشش کریں برائی سے نہ روکنے پر عذاب کیسے کیسے ہیں برائی سے نہ روکنے پر کتنے عذاب ہیں خواہ بظاہر کوئی کتنا بڑا ولی اللہ ہو کتنا بڑا مگر دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا تو وہ ان جیسا برابر کا مجرم ہے برابر کا دنیا کا عذاب آئے گا تو اس پر بھی اور آخرت کا عذاب آئے گا دوسروں پر تو اس پر بھی یہ بچ نہیں سکتا ہے اگر آج ہی کچھ وقت بچ گیا تو اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہی کچھ بتاؤں گا کہ برائیوں سے نہ روکنے پر کتنا بڑا عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس لیے ابھی تو مختصر سمجھ لیں کہ روکنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکے روکنے کی کوشش کریں سمجھائیں لوگوں کو ہم آرو کے چراغاں بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں اچھا اچھا چلئے یہ تو اس میں کتابیں بھی بات نہیں آئی وہ کتاب کا حوالہ نہ بھول جاؤں ایک کتاب ہے سات مسائل اس میں شب براج بھی اور شب براج بھی اور کنڈے بھی اور اس قسم کی چیزیں سات مسئلے ہیں جن کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ کتاب گھر سے لے لیں اللہ تعالیٰ ہدایت مقدر فرمائیں اپنی رحمت سے ان باتوں کا تو تعلق شیعہ مذہب سے رہی یہ بات کہ شب بغاعت کی حقیقت اسلام میں کیا ہے اور اس میں لوگ کیا کیا غلط کام کرتے ہیں اور کیا ساحل کام ہو سکتے ہیں نمبر ایک اس رات کو جو لوگ کہتے ہیں شب بغات اس رات کا یہ نام کسی حدیث میں نہ کبھی میں نہ ضعیف میں نہ موضوع میں کہیں بھی اس رات کا یہ نام نہیں آتا حدیثوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو کبھی حدیث مضبوط دوسری حدیث ضعیف ہوتی ہے یعنی اس کے راگے کچھ ایسے مضبوط نہیں ہیں کوئی نہیں ان پر کچھ زیادہ اعتبار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جھوٹی بولتے ہیں تو ایسی حدیثوں کو ضعیف حدیثیں کہا جاتا ہے تیسری قسم ہے جن کو موضوع کہتے ہیں موضوع کا مطلب یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ کسی جھوٹے شخص نے یہ جھوٹی حدیث گھڑی ہے خود اس کو موضوع کہتے ہیں اس رات کا نام شب بواعت کسی قبی حدیث میں تو کیا دائف حدیث میں تو کیا کسی جھوٹی گھڑی حدیث میں بھی ہو؟ نہیں ہو یہ نام کہیں ہے ہی نہیں روایات میں حدیثوں میں اس رات کا ذکر جہاں کہیں بھی آتا ہے تو منتصف شعبان سے آتا ہے نصف شعبان کی رات آد شان کی رات ایسے ہے روایات میں کہیں شب بباعت کا لفظ نہیں ہے یہ لفظ اور یہ نام کہاں سے چلا ہو سکتا ہے کہ اس لیے لوگوں نے رکھ دیا ہو کہ کچھ ضعیف حدیثیں ایسی ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالی اس کو جہنم سے بری کر دیں گے اس پر لوگوں نے یہ کہ اس سے جہنم سے برات ہو جاتی ہے تو نام خود رکھ دیا ہو شب براعت یہ ساری قسمیں بیان ہونے کے بعد اگر وقت مل گیا تو اس پر بھی بتاؤں گا کہ اس میں براعت اگر ہوتی ہے اگر یہ حدیثیں تسلیم کر لی جائیں تو جہنم سے برات کیسے ہوگی ایسے کچھ وظیفے پڑھ لینے سے یا رات جاگنے سے برات نہیں ہوگی اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی بعد میں بتاؤں گا ایک نمبر تو یہ ہو گیا کہ اس کا نام کسی روایت سے ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ لوگ تو اخبار دیکھتے ہیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں تو شاید پرسوں وہ اخباروں میں بڑے بڑے بیان بڑے بڑے رنگین سرخیاں اور جو خوطبہ حضرات جو ہیں وہ اچھل اچھل کر ممبروں پر بیان فرمائیں گے لئے لئے مبارک کا ہی امر حکیم کریم میں یہ ہے کہ ہم نے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو لئے لائے مبارکہ میں نازل کیا مبارک رات میں اس مبارک رات میں تمام دنیا کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ پر جیسے اس کی سراہت ہے کہ فیصلے والی رات و لہلت و قدر ہے قرآن سراحت ہے اور یہ بھی سراہت ہے قرآن کریم شار و راما وان قرآر قرآن ہم نے نازل کیا رمضان میں مگر دیکھیے با اخباروں میں کیسے کیسے ممون آتے ہیں یہی یہ ہے لیلہ مبارکہ یہ شابان پندرہ شابان والی رات یہ لیلہ مبارکہ ہے اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اسی میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں مجھے تو بھائی اخبار دیکھے ہوئے دیکھتا بھی میں کیسے تھا جس جی زمانے میں کبھی دیکھ لیتا تھا کیسا دیکھتا تھا اس کا قصہ سن لیجیے میں جب دار العلوم کو رنگی میں تھا تو دارالعلوم کے دفتر میں کسی وجہ سے آیا کہ اخبار وہی رکھا ہوا تھا سامنے چونکہ رکھا ہوا تو ایسے میں نے پکڑ لیا سامنے رکھا ہے تو ایسے ہی یہ اخبار جو ہے نا یہ بجلی ہے پکڑ لیتی ہے لوگوں کو تو میرے جیسے آدمی کو بھی پکڑ لیا میں نے اٹھا لیا اتنے میں حضرت استاد محترم حضرت مفتی محمد شفیق صاحب رحم اللہ تعالی تشریف لائے دیکھا کہ میرے سامنے اخبار ہے لگے پورے دار جل میں ایک ہی ہمارے پاس آدمی تھا اس نے بھی اخبار دیکھنا شروع کر دیا عجیب جملہ ہے نا مجھے یاد ہے کتنی مدت کی بات ہے یہ سن تراسی سے پہلے کی 1383 سے پہلے کی بات ہے تو 83 سے صدی پوری ہونے میں 17 سال تو ہو گئے اور سولہواں سال یہ چل رہا ہے سولہ اور سترہ تقریباً تینتیس سال تینتیس سال ہو گئے اتنے پرانی بات ہے تو اس وقت میں کبھی ایسے اخبار دیکھے بعد میں تو شاید کبھی بھی نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے نہ بعد میں اخبار میں ہی دیکھتا اللہ تعالی آئندہ کی حفاظت فرمائی جب تک زندہ ہے اس زمانے میں کبھی ایسے ہی نظر پڑ گئی جیسے دوری سے تو وہ بہت بڑی بڑی اس پر شبت شب شب پر مضمون نگار اپنی تمام صلاحیتیں اچھالتے ہیں تو بتائیں کہ ایسے ہے یا نہیں ہے <تصفح> <تصفح> نا چلیے تو میں نے تو کیونکہ پرانی بات اور ایسی اچڑتی ہوئی نظر سے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ سب حالات ہی نہ ہو جائے بہت زور دیتے ہیں بچپن میں ہم ہاں سنتے تھے کہ اس میں پتا کٹ جاتا ہے شب برات میں پتا کچھ بیری کا درخت ہے تو ایک ایک پتے میں مخلوق میں سے جتنی مخلوق ہے ایک ایک پتے میں وہ جان ہوتی ہے ایک پتہ گر گیا تو آئندہ بارہ مہینے میں آئندہ شب برات آنے سے پہلے پہلے وہ مر جائے گا خواہ انسان ہو خواہ جن ہو خوا دوسرے حیوانات ہوں بس وہ سارے پتے بیری میں لگے ہوئے ہیں ایک ایک ایک ایک مخلوق کا پتا ہے وہ آج جس کا آج رات میں جس کا گر گیا بس وہ آئندہ بارہ مہینے سے پہلے پہلے مر جائے گا بچپن میں ہم یہ بات سنتے تھے تو پھر خوب حلوے کھاتے لوگ حلوہ کھانے سے جب وہ پتہ نہیں گرے گا حلوے پکاتے کھاتے اور پتہ گر جائے گا کہیں پتا نہ گر جائے خوب حلوے کھا یہ بچپن میں ہم نے لوگوں کی جہالت اور یہ بےدت خود دیکھی اپنی آنکھوں سے اور یہ خود اپنے کانوں سے بات سنی ہے بہت بچپن میں اب تک یاد ہے لوگوں کا یہ عقیدہ انتہائی غالب قرآن کریم کی نخوص کے بالکل خلاف ایک مفسر نے غالباً ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی طور پر یاد نہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے یا لکھا ہے کہ اس میں قرآن نازل اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کا بندہ کو ایسا پاگل ہے کہ بالکل چیٹی میدان اور ریگستان میں لکڑی تلاش کر رہا ہے لکڑیاں تو ہوتی ہیں زرخیز ابھی ان میں جہاں درختوں باغوں درختوں یا خاردار درخت ہو کچھ درختوں ہو یہ اللہ کا بندہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں قرآن نازل ہے وہ لکڑی تلاش کر رہا ہے جہاں لکڑی کا نام و نشان بھی نہیں ہو وہاں جا کر لکڑی تلاش کر رہا اس سے زیادہ پاگل اور کون ہوگا دو باتیں ہو گئیں ایک نام کے بارے میں دوسرا یہ عقیدہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا یا اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تیسری بات کہتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کو اس ثواب کرنا سنت ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے بہشتی دیور میں یہ بات خوب غور سے سنیں خوب توجہ سے معلومات کے اوپر بچے چیختے رہتے ہیں خواتین کو سننے نہیں دیتے خواتین بچے جو ساتھ لے آتی ہیں وہ بچے چیختے رہتے ہیں خواتین کو سننے میں تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو خاموش کرائیں بلکہ ہمیشہ ایسے کیا کریں کہ اپنے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا کریں کھولے نہ چھوڑا کریں وہ اودم جاتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں دوسروں کے سننے میں خالہ ڈالتے یہ بات کئی بار سمجھا چکا ہوں اگر اب تو آخری بار تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آگے تو رمضان میں بیان کی چھٹی رہے گی چلیے تین یہ اس جمعے کو شامل کر کے آئندہ دو جمے تین جمعے تو یہ ہے نا تو اس میں تجربہ کرتے ہیں میں حالات معلوم کروں گا کہ بچے شور مچا رہے ہیں یا شور مچانا ختم کر دیا اگر ویسی شور مچاتے رہے سننے والی خواتین کے استفادہ میں مخل ہوتے رہے تو رمضان کے بعد پابندی لگا دیں گے کہ بچوں والی خواتین آئیں ہی نہیں وہ گھر بیٹھی کیسے دے کر کے سن لیا کر یہ شکایت ہمیشہ آتی رہتی ہے کہ بچے سننے نہیں دیتے سننے نہیں دیتے وہ غور سے سنے بہشتی زیور میں اور اسلاح و اسلحوم میں یہ لکھا ہے کہ اس رات میں اس آل کرنا سنت ہے بحث زیور کی نسبت حضرت حیکیم الماسر سیر کی طرف ہے آپ نے خود نہیں لکھی مگر لکھوائی ہے یہ کتاب آپ نے لکھوائی ہے تنبیہ کرنے کے باوجود کئی لوگ بار بار یہی کہتے دیکھیے وہ تو بہشتی نظر میں تو لکھا ہوا ہے تو سنت ہے اسلحہ رسوم میں لکھا ہوا ہے کہ سنت ہے اسلام اسلحہ رسوم تو زیادہ لوگ نہیں جانتے بہشتی کا حوالہ زیادہ بہشتی ادھر میں لکھا ہے کہ سنت اس کے تاکید سے کہتا ہوں خوب متوجہ ہو کر سنیں حضرت حکیم الما قدس سیرو کے فتح کا مجموعہ اس کا نام ہے انداب الفتابہ چھ جلدوں میں اس میں حضرت حکیم الما قدس سیرو نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ میں نے جو سنت پہلے کہا تھا اور لکھوایا تھا کتابوں میں یہ لکھا تھا خاص طور پر اسلام اور رسوم کا تو نام بھی ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اساب میں سنت نہیں ہے رجوع کا اعلان کر دیا ساتھ یہ تنظیم فرمائی کہ آئندہ کوئی بھی میری اس کتاب کو چھاپے تو اس پر یہ لکھے میری طرف سے کہ میں نے اسے رجوع کر دیا معلوم نہیں کہ کتابیں چھاپنے والے ویسے چھاپتے چلے جا رہے ہیں یا رجوع کر لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں بہرحال امداد الفتاب کتاب کا نام یاد رکھیں امداد میں اعلان فرما دیا کہ میں نے پہلے اس کو تھا سے رجوع کرتا ہوں مگر یہ کہاں چھوڑے جب اشارے سواب کرتے ہیں تو پھر وہ بھی بڑھتی ہے نا خود کھاتے ہیں بہت زیادہ نام تو اشارے سواب کا ہوتا ہے کھاتے خود ہی ہے کتنے مزے کئی بار خیال کیا ہے کہ وہ شیر سنانا چھوڑ دوں مگر مزہ ہی نہیں آتا بہار میں سنا دوں بفر گئے ہو بازاروں کی بوٹیاں کھا کر ارے نہیں غلطی ہو گئی بفر گئے ہو جنازوں کی بوٹیاں کھا کر تمہاری سے ملا کے چھوڑوں گا تمہاری توند تو بڑھ گئی نا کھا دے بھر گئے ہو جنازوں کی بوٹیاں کھا کر تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا شاہ بادشاہ باش جس نے یہ شعر کہا یا اللہ تو اس کے داراجات بلند اور کیا عجیب کہہ کیا عجیب نام نہیں بتاؤں گا کس نے کہا تو کی بات آ گئی تو پھر ادھر وہ قصہ بھی سارا ہے کہ یہ جو اسلواب کرنے کے جو تریے تو الگ بات رہی کہ اس رات میں اساہ نہیں ہے اس رات کی خصوصیت کے سوائے یعنی اس کو چھوڑ کر ویسے جو اسالاب کرتے اس میں کتنی جداتے سراسر اول سے آخر تک شریعت کے خلاف جو طریقہ اسار صاحب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے بتائے جو طریقے صحابۂ کرالم نے کیے جو تابعین طبی دین رحمہ اللہ تعالی نے کیے آج کے کی مسلمان کو وہ پسند نہیں ہے یہ اپنے کرے گا تو ادھر کو بات چلی گئی تو پھر لمبی ہو جائے گی ابھی تو شب برأات کا بیان ہوگا مستقل کیسے؟ طریقہ تعزیت و اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ مستقل کیسٹ ہے اس پر کیا طریقہ تعزیت و اصال ثواب تعزیت کیسے کی جائے کسی کے انتقال پر جا کر وہاں تعزیت کرنا اس کا کیا طریقہ ہے سنت کے مطابق ثواب کا کیا طریقہ ہے <تصفح> بتا رہے ہیں کہ اس پر مستقل کیسٹ ہو چکی ایسے گیسٹروں کو زیادہ زیادہ پھیلائیں لوگوں تک پہنچائیں ودارت کو دنیا سے ختم کرنے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمت اور کافی تفات کتنی باتیں ہو گئی شب برات کے بارے میں تین ہو گئی یاد ہے مجھے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہو نمبر چار اس رات میں اس رات میں قبرستان جا کر اموات کے لیے دعا کرنا کئی کسی نے کہا ٹیلی فون پر پوچھا کہ ہمارا مکان ایسی جگہ پر ہے جو لوگ قبرستان جاتے ہیں تو اسی روڈ پر سے جاتے ہیں ہمارے مکان کے سامنے سے جاتے ہیں کہتے ہیں اس رات میں تو اتنے لوگ جاتے ہیں اتنے بہت زیادہ تو اگر وہاں جہاد کے لیے چندے کا ٹینٹ لگا دیں تو کہا ٹھیک ہے کچھ تو نکالو لوگ اس <تصح> <تصح> رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں جا کر معلوم نہیں کرتے یا نہیں کرتے جاتے تو ضرور اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں اس اختلاف کی پوری تفصیل یہ بھی امداد الفتاحہ میں موجود ہے مگر قدس علم خد امداد الفتحا میں بہت مدلل تفصیل سے لکھا کہ اس میں اختلاف ہے آخری فیصلہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس کا فی نفسی ثبوت کچھ ہے بھی تو زمانے کے فسادات کے لحاظ سے اس کا روکنا ضروری ہے اگر کوئی ثبوت مل بھی جائے کہ اس میں قبرستان جانا اور دعا کرنا اگر تسلیم کرنے کے ہے تو فسادات کیسے ہیں مرد عورتیں بن ٹھن کر عورتیں وہ بھی مردوں کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ یہ کہیں خانے خاموشی میں نہیں جا رہے یہ شادی حال میں جا رہے بے پردگی کے ساتھوں عورتوں،, عورتوں مردوں کا اختلاف اور طرح طرح کی بداٹ جا کر کے کرنا اس کے پیش نظر اگر اس کا ثبوت ہو بھی تو بھی فرما کہ اس سے روکنا ضروری ہے نا جائے چار باتیں ہو گئیں پانچ میں یہ کہ اس دن کا روزہ نہیں ہے کسی صحیح قدی روایت سے اس دن کا روزہ ثابت نہیں ایک مولانا صاحب نے مضمون میں لکھ دیا کہ اس دن کا روزہ نہیں ہے تو مجھے خوشی و غنیمت ہے الحمدللہ کو. کوئی تو ہوا کہنے والا اس دن کا روزہ نہیں ہے انہوں نے بہت مدلل لکھا بہت دلائل کے ساتھ بیرونی ممالک سے کہیں انگریزی میں سوال آیا تھا تو انگریزی میں جواب لکھا بہت اچھا لکھا نہیں ہے مگر اب یہاں سے جان کیسے چھوڑے ہیں پاکستانیوں سے یہاں لوگوں نے بھرمار شروع کر دی ہوگی پوچھنے کی انگریزی ہے ایسے لوگ زیادہ دیکھتے نہیں ہوں گے تو ادھر میری طرف سے بات نکلی کہ دیکھیے وہ تو فلام مولانا صاحب نے بھی انگریزی میں تو لکھ دیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے وہ کچھ لوگوں کے بات پہنچی ہوگی پھر ان سے پوچھا ہوگا اردو میں انہوں نے لکھ دیا کہ سبوت نہیں ہے مگر بڑھتے بڑے کرتے چلے آئے اس لیے کر لو کوئی بات نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے ایسے ہی لکھا انہوں نے اردو میں کوئی روایت نہیں ہے سبوت نہیں ہے مگر بڑے لکھتے ہیں کرتے آئے ہیں تو کوئی ہوگی کوئی ہوگی کر لیا کب ایک بڑی اور عجیب بات ایک بہت بڑے جامعہ نے اپنے عربی رسالے میں تو اس کی تمام بدھات لکھی شب برات کی تمام بدعات بہت سخت لکھا اور اسی مہینے کے اسی اردو رسالے میں تمام فوبائل جو دور دار جیسی بات جدھر چلے دال جدھر کو گلے ادھر کو گلاؤ آرم ما آج خاص طور پر سوڈیا کے علاوہ شب برات کے بہت سخت خلاف ہیں کہتے ساری بےدا تے اپن سے آخر تک ہے ہی نہیں وہ رسالہ کیونکہ جاتا ہے عرب ممالک میں تو عربی میں جو لکھا تو اس میں تو شہر بن باز کا مضمون پورا نقل کر دیا اور بھی اس پر زور لگا دیا بالکل بیدات اردو میں ایسی ایسی بات ہے ساری اس میں تو خیر یہ پانچویں بات ہو رہی تھی روزے والی اس دن کا روزہ ثابت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سابت نہیں ہے تو ہم رکھ لیں تو ہار ہی جی کیا ہے وہ بات پھر وہی بےدعت والی ہو جائے گی ہارا جی کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں روزے کا ثواب ہے ہم نازل کر دیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہوا صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوا آئندہ دین رحمہ اللہ تعالی کو علم نہیں ہوا اس کو علم کیسے ہو گیا سیری خدا کی علموں کیسی در درخت کے بادہ فروشا شی کہاں سے لیا کہاں سے یہ اپنے علم کو اللہ کے علم سے بڑا سمجھتے کسی کا عقیدہ صاحب ہو مگر پھر اگر وہ روزہ رکھے گا تو دوسرے بدعقیدہ عقیدہ کے ساتھ مشاہدہ تو ہو جائے گی تائید تو ہوگی اگر کسی کو نہیں پتا چلنے دیا تو مشابہت ہو گئی اور دوسروں کو پتہ چل گیا تو تائید ہو گئی دوسرا سمجھیں گے کہ ہاں یہ سواب سمجھتا ہے اسی لیے تو اس نے رکھا اس لیے اس دن میں روزے نہ رکھیں دوسروں کو بھی بچائیں سمجھائیں کوئی قبی روایت نہیں ایک دو روایتیں ہیں بہت زوائف بہت انتہائی درجے کی کمزور جن سے استدلال کرنا سفری نہیں پانچ باتیں ہوئی شاید چھٹی بات بنیاد سے یہ ایک بات بلکہ وہ تو سب سے پہلے بتا رہے چاہیے تھی کہ سر میں کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں ایک بات خود یہ ہے اتنے سارے بیان اس پر کر دیے پانچ پانچ باتیں اور سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں کوئی فضیلت بہت بڑے بڑے چھ امام وقت بہت بڑے بڑے جبال علم بلکہ جبال حلوم لون کے پہاڑ بہت بڑے بڑے آئندہ ایسے چھے ایک نہیں چھے انہوں نے اپنی اپنی چھ کتابوں میں یہ لکھا ہے بہت تفصیل سے مدلل کر کے مفصل کر کے لکھا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت بھی کہیں ثابت نہیں سیرے سے انکار چھ کتابوں کے نام اور ان کے بڑے بڑے علماء جو دنیا بھر میں مسلم دنیا بھر میں مسلم ایسے آئیں دین ان کے نام کتابوں کے نام اسی رسالے میں تفصیل سے موجود ہیں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ذرا باتیں آگے تک ہو جائیں اس رسالے میں دیکھ لیں اس کے باوجود علماء کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی فضیلت ہے چلیے اختلافی بات ہو گئی بعض فرماتے ہیں کہ سراخت میں کوئی فضیلت نہیں دوسرے فرماتے ہیں کہ سراخت میں فضیلت ہے اور یہ میں نے تبدیل کر دی کہ فضیلت کا انکار کرنے والے ایسے کوئی معمولی سے لوگ نہیں ہیں بہت اونچے درجے کے آئی میں دین کے بڑے بڑے امام ہیں بہت بڑے دنیا بھر میں مسلم اور مشہور شخصیت ہے انہوں نے انکار کیا اور مفسر مضمون لکھے ہیں اس پر کچھ نہیں ہے کہ لوگوں نے بنا لیا خود ہی چیلیا باق سریت کو لے لیں جمہوریت کا زمانہ ہے نا جدر کو زیادہ جائیں وہی وہ لے لیں ویسے یہ بات تو ہے کہ آج کل جمہوریت تو گدوں کی ہے گدا جو گدا زیادہ ڈھیچو ڈھیچو کرے گا دولتی لگائے گا سب اس کے پیچھے جمہوری ہے گریزر تر گئے جمہوری بلامے پختہ کاری شاہو کہ در مر تو سدخر فکری انسانی نمی آیت کسی پختہ کار کے غلام بن جاؤ کسی ایک پختہ کار کے غلام بن جاؤ جمہوری کی لانت سے دور بھاگو جمہوریت کی لانت دور بھاگو مثال بڑی عجیب دی دو سو گدے مل کر سوچنے بیٹھے بہت بڑے سیاست دان دو سو گدے فلاسفر بڑے سیاست دان سائنس دان بھی وہ مل کر سوچنے بیٹھے تو ایک انسان کی بات نہیں سوچ سکتے وہ دو سو تو ایسے مشرا میں لانے کے لیے کہہ دیا دنیا بھر کے گدے ایک انسان کی بات نہیں سوچ سکتے سوچ سکتے ہیں انسان کی بات گز اور کیا کہا فرنگ فرن آئی نے جمہوری ہے دست گردنی دیشا دست فرم نے یعنی انگریز نے جیسے دنیا کو برباد کیا دنیا کو برباد کرنے کا بہت بڑا بہت بڑا نسخہ یہ استعمال کیا جمہوریت انگریز نے جمہوریت دنیا میں پھیلا کر دیو کی گردن سے رسی نکال دی دیو چھوڑ دیا کرو تباہ دنیا کی عوستیں بھی تباہ مال بھی تباہ جان بھی تباہ سارا دین بھی تباہ سب کچھ تباہ جمہوریت نے تباہی مچا دی پوری دنیا میں یہ انگریز کی جاری کی ہوئی لالت ہے خیر بھارت اس پر پھر لمبی نہ چلی جائے اکثریت علماء کی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کی فضیلت ہے اس رات کی اگر آپ ان علماء کی جمہوریت کو لے لیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ ایسی سیاسی جمہوریت ایسی نہیں ہے علماء نے کہا اچھا اچھے علماء نے کہا ہے اس سے میں روک نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کے پردیلت سمجھ میں کوئی بات نہیں ہے مگر جو حضرات کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے وہ ساتھ سا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے عبادت کی خاص قسم اس رات میں ایسے نہیں ہے اور میں سنتا رہتا ہوں کہ لوگوں نے ایسی ایسی عبارتیں بنائی ہوئی ہیں کہ اتنی راکتیں نفل پڑے یہ یہ سورتیں پڑے پھر یہ ادھر کو الٹی سورت پڑے ادھر کو پڑے حتیٰ کہ ایسے ایسی باتیں بھی بعض کتابیں کتابوں میں ہیں کہ الٹیوں پر نماز پڑھے سب نیچے کر کے پاؤں پر کر کے ایسی نمازیں بھی لکھی تو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو کچھ نہیں ہے بس یہ <laughs> ہے <laughs> <laughs> کہ بولے فضیر رات ہے اور عبادت جیسے عبادت ہوتی ہے بڑی وہ جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ شیطان شیطان کیک لگائے کک اس پر یہ آج کا مسلمان خوش ہو رہا ہے رحمان لڈو کھلا ہے تو بھی لڑا رحمان کے رحمتیں پہ دیکھ عبادت کریں اور عبادت کے رات میں عبادت کریں ارے جو چاہیں کریں تلاوت کریں نماز پڑھیں تسبیحات پڑھیں جو چاہیں کریں مگر شیپان نے اس کو یہ کہ یہ اور ایسے اور ایسے اور ایسے وہ پابندیاں لگا لگا کر وہ جوتے سر لگاتا ہے یہ پابندی یہ پابندی یہ پابندی اسے لوگ خوش ہے. ارے رحمان کہتا ہے کہ جیسے کرو بس عبادت کرو جیسے بھی کرو رحمان کی رحمتیں آج کے مسلمان کو قبول نہیں شیپان کی پابندیاں جتنی زیادہ پابندیاں اتنی زیادہ خوش ہوتا ہے ایسے, ایسے کرنے سے آپ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, ایسے کرو. دوسری بات ساتھ یہ کہ سب سے بڑی عبادت کیا سب سے بڑی عبادت گناہوں سے استفاق اور آئندہ کے لیے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے یہ اللہ سے دعا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں اور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس اللہ کی نافرمانیاں جو شخص چھوڑ دے گا پوری دنیا سے بڑا عابد ہے پوری دنیا سے عابد ہے وہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی اس موقع پر مسلمان نہم بلکہ تقریبا ہی سارے سوائے چند دیکھ کے دو غلطیاں کرتے ہیں بہت خطرناک دو غلطیاں ایک تو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ کچھ غذائب پڑھ لیں کچھ نفر عبادت کر لیں فلاں اپنا سورتیں پڑھ لیں فلاں نماز کے بعد فلاں سورہ فلاں نماز کے بعد فلاں اور کچھ ایسے وظائب تھوڑے بہت کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی آسے وغیرہ سارے بھاگ جائیں گے آسے بھی, بھی کسی نے کالا کر دیا پیلا کر دیا اور کوئی آسے آ کوئی پری آ گئی کسی پر کوئی ہور آ گئی تو وہ بس پلاؤ فلاں کام کر لو تو وہ بھی سارا ٹھیک ہو جائے گا اور آخرت کی جہانب سے بھی بچ جائیں گے ایک تو یہ آتا ہے دا فور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم میں اللہ تعالی کے فیصلوں کے مطابق جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے دنیا بھر کے لیں دنیا بھر بھر کے کے بتائیں نہ آخرت میں فیصلہ فیصلے اللہ کے دوسرے بات لوگوں نے یہ کر رکھی ہے کہ جو ذرا تھوڑے بہت نیک ہیں بھی تو دوسروں کو نہیں روکتے برائی سے تو کہتے ہیں چلیے ہم تو بچی جائیں گے اور دوسروں کو کیا کریں جو کرتا ہے کرنے دیں گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں شکلیں بنی ہو جیسی بنائی ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے دلوں میں نفرت لیے لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ہمارے دل میں نفرت باوی کھولے باغی والدین کو کوئی پروان نہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ بہت لمبا مضمون ہے وہ جو کتاب چھپ رہی ہے اللہ کے باغی مسلمان چھپ جائے گی جی ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں جو بیرونی ممالک میں بیان ہوتے رہے نا ان بیانوں کا نام رکھا ہے اللہ کے باغی مسلمان اس کے چھپنے میں دیر اس لیے ہو گئے کہ انگلینڈ میں ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نقل کر کے بھیج دوں گا تو سال بھر ان کا انتظار ہوتا ہے انہوں نے نقل کر کے بھیجی نہیں اب یہاں لوگوں نے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں نقل ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی چھپ جائیں گی اللہ کے باوی مسلمان ان میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ جو دوسروں کو نہیں روکتے خود کو کتنا بڑا بزرگ کو کتنا بڑا کتنا بڑا مگر دوسروں کو نہیں روکتا وہ بلی اللہ نہیں وہ بھی بلی و شیفان ہے بلی الرحمان نہیں ہے بلیو شیطان ہے وہ دوسروں کو کیوں نہیں روکتا جو شخص کتنا بڑا آبے و, و کتنا ہی بڑا مگر دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انہی جیسا ان کے برابر مجرم ہے دنیا میں بھی آزاد آئے گا جو ساتھ ہی وہ بھی آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی یہ مضمون بڑا کچھ لمبا ہے مخصل ہے ان شاء تعالی اس کتاب میں تو آ ہی جائے گا اور آئندہ دو جمعوں میں بیان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بھی زکوٰۃ کا بیان باقی ہے اور رمضان کے بارے میں بھی جمعے تو رہ گئے دو ہی تو اس لیے آئندہ انشاء اللہ تعالی انہی دو بیانوں پر کچھ کہیں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قبول فرمائے صرف معنی میں اپنی مرضی کے مطابق کہلا لیں اور سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں وفلیک